مدنی چینل کے ناظرین سلام میرے رب کا کلام لیے ایک بار پھر حاضر ہوں ستارہ رمضان مبارک ہمیں دو سین ہجری کی ایک ایسی یاد دلاتی ہے کہ جب زبردست مالکا ہوا یعنی اسلام اور کفر کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پانچ ہزار فرشتوں کی مدد بھیجی اور اس مدد اور مسلمانوں یعنی صاحبۂ کرام علی مردوان کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کے ساتھ جو ایک جذبہ تھا ایک ولولہ تھا اور ایک اعتماد تھا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پر جو یقین تھا اللہ تبارک و تعلیٰ کی مدد پر جو یقین تھا اور جو اپنا جان و مال قربان کرنے کا جن کا جذبہ تھا اس کا ایک ایسا منظر ہے یہ غزبۂ بدر کہ وہ اپنی مثال آپ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑی واضح انداز ہے بڑے واضح انداز میں فتح و عطا فرمائی آج یہ دو سینے ہجری کا واقعہ ہے اور آج چودہ سو سینے ہجری ہے گویا کہ چودہ سو سال ہو گئے ایک ہزار چار سو سال پرانا یہ واقعہ ہے اور دنیا میں مسلمان اس واقعے کی زبردست خوشی مناتے ہیں ایک مسرت ہوتی ہے اپنے صاحب کرام علی مردوان پر رشک آتا ہے ان کی ہمت پر ان کے حوصلوں پر ان کی قربانیوں پر اور جو کچھ کہا جائے یہ کم ہے اس وقت جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی علی کی جو دعائیں تھیں اور جو فاروق اعظم صدیق اکبر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ربدی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صاحبۂ کرام علی مردوان کے جو انداز تھے جو واقعات تھے اپنی مثال آپ تھے کفار کا جو اس وقت ایک ان کو جو ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں آئی جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور یقینا یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس وقت مسلمان ایک دوسرے کو واقعی آج تک مبارکباد دیں میں تمام عشقہ رسول کو غزوائے بدر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصحاب بدر کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور ان کے ذکر خیر کو کرتے رہنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے یقیناً غزوہ بدر پر بہت کچھ بیان کرنا چاہیے اور بہت کچھ بیان ہوگا بھی اللہ تعالی نے چاہا تو قرآن کریم کے آیات کے ذریعے واقعیات کے ذریعے لیکن یہ بات بھی سامنے رہے کہ اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی ایک سے ایک حدیثیں ملتی ہیں اصحاب بدر کے لیے بدری صحابہ کہلاتے ہیں یعنی صحابہ کرام علی مردوان میں ان کا اپنا مقام و مرتبہ ہوا کرتا تھا چنانچہ بخاری شریف کے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں فرمایا تم جو چاہے عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے تو یہ ایک بہت خوبصورت سی ہے کہ ان کے لیے بشارت ہے اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سنیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے روز حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو ان کی والدہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھے حارثہ کتنا پیارا تھا اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں اور اگر خدا نہ خاصہ معاملہ برعکس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجھ پر افسوس ہے کیا تو پگلی ہو گئی ہے کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے اس کی جنت تو بہت ساری اور بے شک حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت الفردوس میں ہے یہ بھی بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو بیان کی تو یہ جو میں نے مضمون آپ کے سامنے رکھا اسے سے یقیناً رسول کو اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ سترہ رمضان و مبارک غزوہ بدر کے حوالے سے کس قدر عظیم الشان یہ اسلام و دین کے حوالے سے ایک مضمون ہے اپنے بچوں کو اپنے جوانوں کو ساری نس پوری نسل ہماری جو مسلمان کمیونٹی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ غزوہ بدر کیا ہے یہ کیسے ہوا کیا ہوا میں انشاءاللہ اب اس کی پوری تفصیل بیان کروں گا لیکن میں نے چاہا کہ شروع میں ہی ایک غزوہ بدر کے حوالے سے اس کی قدر و منزلت کے حوالے سے اصحاب بدر کے حوالے سے آپ کی ایک سوچ بن جائے اور اول تاخیر آپ سلسلے میں شامل رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں غزہ بدر کی خوب خوب اس کی جو اسباق ہیں اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اصحاب بدر کی کا فیضان عطا فرمائے سلو عل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ بھی عرض کرتا چلو کہ آج سترہ رمضان المبارک ہے اور سترہ رمضان المبارک یہ ہماری امی جان ہماری جان قربان ان پر ہماری جان قربان جن کی شان میں قرآن کی آیات کریمہ نازل ہوں قرآن کریم کی آیات کریمہ نازل ہوں میرے رب کا کلام جب ہم پڑھیں تو قیامت تک جو میرے رب کا کلام پڑھا جائے گا میری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رتبے کا خطبہ پڑھا جاتا رہا ان کی عظمت ان کی شان ان کے فضائل ان کی اہمیت اللہ اللہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا خاص خاص الخاص تعلق صاحبۂ کرام علیہ کی ان کے ساتھ جو ایک مسائل کے حوالے سے شرعی رہنمائی کے حوالے سے ایک جو ان کا ایک کردار تھا ان سب کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے لیکن ظاہر کا وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ میں ہم مختصر سلسلے میں کیا کیا کریں گے لیکن اللہ کی کروڑ و رحمتوں ہمارے امی جان ام المنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنا پر یہ ایک بیٹی ہیں شہزادی ہیں خلیفہ اول عاشق کے اکبر سعیدہ صدیقی اکبر ربی اللہ تعالیٰ عنہوں کی اور یہ بہت ہی پیاری ہماری امی جان ہیں اور ام المومنین ہیں تمام مومنوں کی ماں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کا ہم سب کو فیضانہ فرمائے تو انشاءاللہ وقت ملا تو اس پر بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا البتہ وہ میں آگے نکل گیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو درود و سلام بھی ہم پڑھتے ہیں تو آپ بھی پڑھیے کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ایک بار درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اب جو میں آپ کو تفصیلات بیان کرنے جا رہا ہوں مدنی چینل کے تمام عاشقہ رسول مدنی منے مدنی منیا ان کے بھائی بہن بڑے چھوٹے والدین دادا دادی نانا نانی جو بھی آپ ہیں آپ سب بیٹھ کر تسلی کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے کہ غزوہ بدر کیا تھا کب ہوا کیا کیفیت تھی اور آج قرآن کریم کی کئی آیات تلاوت کی جائیں گی بہت ساری آیا تلاوت کی جائیں گی ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم مطلب قرآن کریم میں زیادہ سے زیادہ جو اس غزوہ بدر کا جو بیان آیا ہے اس میں سے ہم آپ کو بیان کر سکیں یعنی اس کی اہمیت کو یہاں تک آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاکیزہ کلام میں غزوہ بدر کے حوالے سے کتنے سارے ارشادات عطا فرمائے پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ غزوہ بدر دو ہیں مطلب جی ہاں دو طرح سے مشہور ہے ایک غزوہ بدر قبرا کہتے ہیں اور ایک غزوہ بدر صغرا کہتے ہیں یہ شاید کئی ہمارے عشقان رسول کے لیے نئی معلومات ہوگی ایک دو کولے چلاتے دیں میں نے کل زبان کی تھی کہ شروع میں لے لیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد عمر فیاض کر رہا ہوں الحمدللہ اللہ میں اور میرے گھر والے ہم مدرسۃ المدینہ آن لائن سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ماشاء اللہ الحمد بہت زبردست طریقے سے قاری صاحبان جو ہیں وہ بدن قادہ پڑھاتے ہیں قرآن پاک صحیح تجویز کے پڑھاتے ہیں بہت زبردست طریقے سے بہت خوش ہیں الحمدللہ جہاں پر اساتذہ کرام صحیح پڑھانے والے میسر نہیں ہے بڑے اچھے طریقے سے بڑی محنت سے جو ہے وہ قالی صاحبان مصحط مدینہ آن لائن میں تعلیم دیتے ہیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیرون ممالک ہیں خاص طور پر ان سے ایم ٹی ایم ایک وقت میں ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مدین چینل کو ہمارے دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے اور مزید عطا فرمائے بہت بہت شکریہ مبارک ہو آپ کو مدرسۃ مدینہ آن لائن میں ایڈمیشن میں مل گیا ہے اور مدرس المدین آن لائن میں پڑھ بھی رہے ہیں ماشاء ایک اور کال چلا دیں کالس تو ہیں لیکن آج مضمون بھی کافی ہے علیکم ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد نور الدین احمدآباد احمد عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جو بیان اب فرما رہے ہیں بڑا ہی پیارا ہے عرض یہ کرنی تھی نگرانی شرا کی بارگاہ میں ام. کہ امیر اہل سنت کا قرآن پاک سیکھنے کے حوالے سے سکھانے کے حوالے سے کیا ذہن ہے اور آپ قرآن سکھانے کے لیے کس طرح کی کوششیں فرماتے ہیں اور کیسا جذبہ رکھتے ہیں برائے کرم اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں جذاک اللہ خیرہ تھوڑی سی روشنی کیوں ڈالوں بھائی جان پوری پوری ٹیوب لائٹ دوں میں آپ کو مسئلہ یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی اگر دعوت اسلامی قرآن کریم سکھانے کا کوئی انداز رکھتی ہے تو یہ امیر سنت ہی کا ہی تو ہی بیان کیا ہوا سارا معاملہ ہے جب دعوت اسلامی نہیں تھی تب بھی قرآن کریم سکھانے اور یہ مدرسہ وغیرہ کی امیر سنت کی ترکیبیں ہوا کرتی تھی اب شروع سے ہی ہیں مسجد میں نمازیں پڑھاتے تھے تو اگر دعوت اسلامی کا قرآن کریم دروس کروانے کا قرآن کریم کی تعلیم عام کرنے کا یہ جو کچھ دعوت اسلامی کے مبلکن ذمہ داران کا جو ذہن ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی امیر سنت ہی کی توتا ہے کہ یہ سب ہونا چاہیے بلکہ تحریک کا نام ہی جو رکھا گیا اس پر آپ غور کریں تبلیغ قرآن اور سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے تو اس کی جو اصل جو نیکی کی دعوت ہے یہ ہے ہی قرآن کی دعوت اور سنتوں کی دعوت عمل کی توفیق عطا کرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد غزب بدر جسے غزبۂ بدر قبرا بھی کہتے ہیں اب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا میں بڑی تفصیل لکھی ہوئی یہ رایت کریمہ بھی آپ کو آج بیان کرنی ہے یہ سترہ رمضان بائیس دو سن ہجری ہجری سے مراد جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو یہ یہ ہجرت ہوئی اور فاروق اعظم اللہ تعالیٰ کی بقر و رحمت و رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہجری سن کو جاری کیا جو اسلامی کیلنڈر بھی کہلاتا ہے اور یوں سمجھے کہ ہجرت کے دو سال بعد ٹھیک ہے دو سین ہجری اور روز جمعہ یہ تھا اس کی تاریخ اور اس کے دن اور اس, کا اس کی ڈیٹ وغیرہ جو کچھ تھی اچھا اس کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ کفار جو تھے وہ ان کی ایک تعداد ایک ہزار بتائی جاتی ہے اور صحابہ کرام ع مردوان جو مسلمانوں کا جو سرکار صلی اللہ تعالی وآلہ علی وآلہ وسلم کے ساتھ جو تشکر تھا اس کی تعداد تین سو تیرہ اور یہ تھا اصل میں یہ کہ ابو سفیان جو تب جو ملک کے شام سے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آیا تھا اور اس کی خبر پا کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے تعقب میں صحابہ کرام کے ساتھ مدینے منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمن سے باہر تشریف لائے اور اس کی اس کو بھنپ پڑ گئی اور اس نے مکے والوں کو پیغام بھیج دیا کہ تم اگر اپنا تجارتی مال بچانا چاہتے ہو تو میری مدد کو آؤ وہاں آ, کفار مکہ نے تیاری کر لی جنگ کرنے کی اور ٹھیک ٹھاک انہوں نے وہ اپنا وہ سامان جمع کر لیا اونٹ و گوڑے اور تلواریں اور زیرے اور جو کچھ لا سکتے تھے یہ ساز و سامان سے لے سو کر دیں گے وہاں ابو سفیا نے راسا کاٹ لیا اور وہ کسی اور طرف نکل گیا اور پھر مسلمانوں کے آگے دو چیزیں تھیں یا تو اس کا تعقب کیا جائے اور یہ بھی اطلاع مل چکی تھی کہ وہ جنگ کے لیے چل پڑے کفار مکہ تو پھر یہ کہ کچھ مشورے ہوئے گفتگو ہوئی یہاں یہاں یہاں یہ کریں وہ کریں فائنلی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام علیہ کا ایک جذبہ تھا کہا کہ جیسا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم ارشاد فرمائیں ویسا کرنا چاہیے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم نے کچھ اس انداز پر اپنے صحابہ کرام علیہ کو دھارس دی کہ میرے رب نے مجھے وعدہ فرمایا کہ دونوں میں سے کسی ایک پر مجھے کامیابی نصیب ہوگی آئیے لیکن اب کیفیت یہ تھی جو کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کل دو گھوڑے چھ ہیں جو جنگی لباس ہوتے ہیں ٹھیک ہے چھ زیر آٹھ تلواریں تین سو تیرہ صحابۂ کرام علیہ مردوان بیان کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے درمیان سامان کیا ہے دو گھوڑے دیگر صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوگی دو گھوڑے چھ ہیں آٹھ تلواریں اور ستر اونٹ تھے یہ مسلمانوں کا ٹوٹل جو ایک بیان کیا جاتا ہے وہ سامان تھا اب یہ ڈیفینیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سامنے ایک ہزار کفار کا لشکر ہے اور اس قدر کم تعداد مسلمانوں کی ایک ہزار یا تین سو تیرہ اور وہاں پر ہزاروں قسم کی مطلب کہ وہ ساز و سامان سے وہ لیس ہیں اور یہاں پر گنتی کا کچھ سامان ہے اور اس کیفیت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں تو صحابۂ کرام علیہ مردوان کا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہونا مقابلہ کرنا اور اپنی جان و مال قربان کرنے کا یقین دلانا یہ صاحبۂ کرام علیہ مردوان کے کمال درجے کی ایک عشق اور عشق رسول اور اسلام و دین سے محبت کا ایک سب اب چاہے اس جو میں نے ابھی کچھ بیان کیا سورہ انفال کی آئے نمبر پانچ تا آٹھ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بیان کیا ہے آئیے وہ سنتے ہیں روحی <تصفيق> بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّهُمْ يَسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أن لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برامد کیا اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر نہ خوش تھا سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے بعد اس کے, کے ظاہر ہو چکی گویا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہاں کے جاتے ہیں اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کاٹے کا کھٹکا یعنی کسی نقصان کا ڈر نہیں اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے یعنی ہلاک کر دے کہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹا پڑے برا مانے مجرم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اب یہاں پر تو جو میں نے پچھلا موضوع بیان کیا قرآن کریم میں اس کے حوالے سے جو ارشاد آیا وہ بھی آپ نے سنا یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما کا ایک میں وہ بیان کروں کہ آپ نے فرمایا کہ جب ابو صفیہ نے دیکھا کہ اس کا قافلہ اب خطرے میں نہیں ہے اور یہ نکل گیا تو اس کی جماعت آگے نکل گئی تو کے پاس اس نے پیغام بھیجا کہ اب تم بھی اپنا جو لے کر نکلے ہو میری مدد کے لیے آئے تھے اب میں تو خطرے میں نہیں ہوں لہذا تم واپس چلے جاؤ یہاں ابو جہل تھا بھی ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ تو اس نے کہا کہ نہیں ہم واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں تین دن قیام کریں اونٹ زخم کریں بہت سے کھانے پکائیں شرابے پئیں کنیزوں کا گانا بجانا سنیں عرب میں ہماری شورت ہو اور ہماری حبت ہمیشہ باقی رہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کو کچھ اور ہی منظور تھا وہ بدر میں پہنچے تو شراب کے جام کی جگہ انہیں ساگر موت پینا پڑا اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہوا کنیزوں کے ساز جو گانے وغیرہ تھے اس کی جگہ ان پر رونے والی وہاں رونے لگی اور ان کے جانور اونٹ کیا کٹتے ان کی گردنیں کٹ گئی تو اب یہ جو بات جو میں نے بھی بیان کی اس طرف بھی سور انفال کی آئے نمبر سینتالیس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا آئیے وہ جو مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے وہ سنتے ہیں فورٹی سیون سو یا سور سبی دس بھی میا ملو نو اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراطے اور لوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکتے اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا بھی کس قدر واضح بیان فرمایا یہاں ایک اور بات بتاتا چلو مشرقین جو تھے یہ جب مکہ مکرمہ سے بدر کی طرف چلے تھے تو اس وقت یہ کعبۂ معظمہ کے پردوں سے لپٹ کر انہوں نے ایک دعا کی تھی وہ دعا کیا تھی کہ یارب اگر محمد صلی اللہ وسلم حق پر ہو تو ان کی مدد فرما اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہماری مدد فرما ان, اس ان کا یہ جو عمل ہے جو انہوں نے عمل کیا اس عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوریہ الفال کی آیتم اور میں ارشاد فرمایا آئیے سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدولا تغني عنكم فئتكم شيئا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اے کافروں اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا اور اگر باز آؤ تو تمہارا بھلا ہے اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر سزا دیں گے اور تمہارا جتھا یعنی گرو تمہیں کچھ کام نہ دے گا چاہے کتنا ہی بہت ہو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اب آپ اس ترجمے پاک پر بھی مزید غور کریں ظاہر ہے کہ ہم کو عربی تو عبارت آتی نہیں ہے اس پر ترجمے پاک پر غور کریں کہ اور تمہارا جتھا تمہیں کچھ کام نہ دے, دے گا چاہے کتنا ہی بہت ہو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے یہ ایک ایسی غیبی خبر ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو کہ غزبۂ بدر میں تو اس کا ایک منظر سامنے آ ہی گیا اور جو کچھ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور جو کیفیت تھی وہ میں ارض کر چکا ہوں لیکن اگر آپ تاریخ کے صفحات پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر حیات میں بھی اور آپ کے بعد بھی مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی ہے میں اس کی تھوڑی سی آپ کو جھلک قرض کرتا ہوں اب غزوہ موتا کی طرف جائیں وہاں صرف تیس ہزار سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے جانصار تھے ان کا مقابلہ تھا روم سے روم کا بادشاہ کیسر کی فوج کی جو تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ اس وقت دو لاکھ تھی مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی تیس ہزار اور وہاں تعداد کتنی تھی دو لاکھ کمپریزن آپ سوچیے تیس لاکھ کہاں اور دو لاکھ کہاں لیکن اللہ تعالی نے ایسی مدد کی کہ اس جنگ میں بھی اسلام کا پرچم بلند رہا آگے بڑھی ہے جنگ یارمکھ کی طرف جائیں تو حضرت ابو عبیدہ عامر بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انو تقریباً چالیس ہزار کے قلیل لشکر کو متآ کے ساتھ تھا اور سام دشمن کا جو لشکر تھا اس میں دس لاکھ افراد تھے کتنے دس لاکھ دس لاکھ دس لاکھ ساٹھ ہزار سوری دس لاکھ ساٹھ ہزار فوج سے یہ لشکر ٹکرایا تھا اللہ تعالی نے اس کی مدد کی اور الحمد اسلام و دین کو فتح نصیب ہوئی اسی طرح ایک اور تیسری مثال دیتا ہوں میں آپ کو حضرت خ... اسی جنگ میں جنگ یرمک کی بات کر رہا ہوں اسی جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ نے صرف ساٹھ کفن بردوش جو اسلام کے جو جا تھے ان کے ساتھ دشمن کے ساٹھ ہزار جنگجو جو سراپا لوہے سرتاپا لوہے سے لیس تھے ان کا صبح سے لے کر شام تک مقابلہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی غالب آ گئے کتنے تھے ساٹھ سامے تھے ساٹھ ہزار اللہ اللہ اسی طرح حضرت تارق بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نام بڑا مشہور ہے ان کا تاریخ کی کتابوں بھی آپ نے پڑھا سنا ہوگا جنہوں نے اندلس جو اسپین کہلاتا ہے اس کو فتح کیا تھا سترہ سو ان کے ساتھ تھے اسلام پر جان نثار قربان کرنے والے اسلام الدین کے شہدائی اور سامع جو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے ستر ہزار شاہ سوار سے ان کو جنگ کرنی تھی لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بھی فتح عطا فرمائے بلکہ میں جن دنوں اندرس میری ابھی پچھلے دنوں میں گیا تھا اسپین میں تو میں تاریخ پڑھ رہا تھا تاریخ اس میں تاریخ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو میں نے واقعہ پڑا تو یہ جس طرح یہ کشتیوں میں سوار ہو کر آئے تھے تو جب کیونکہ ان کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی اور سامنے جو پورا ایک پیرس کھڑا ہوا تھا تو باقاعدہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ اس وقت حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ابھی سفر جاری ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں فتح و نصرت کی بشارت دی اور آپ نے آنکھ کھلنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو بشارت دی اور الحمد مدینہ مدینہ ہو گئی <تصفيق> <تصفيق> یہ الگ بات ہے کہ ہماری عملی اور ہماری جو کچھ ہماری کیفیت ہے کہ آج ہم اپنا وہ سارا ایک وقار کا ایک پورا ایک معاملہ تھا وہ ہم کھو چکے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارکو تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کی مدد کا معاملہ کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے تو بندہ کس پر غالب نہیں آ سکتا اللہ کی مدد نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا مسلمانوں کو چاہیے کہ آج بھی چاہے کیسے ہی ہمارے حالات ہوں اگر ہم صفی ماہنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر نظر رکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک پر عمل کریں اور اپنے غیرت ایمانی اور جوش ایمانی کو بیدار کریں اور اس قرآن کریم کی تعلیمات پر صحیح معینوں میں عمل کریں ہم کمزور ہو گئے نا اصل میں ہم پڑھ گئے ایش کوشیوں میں ہم پڑھ گئے آسائشوں کے پیچھے اور ہم پڑھ گئے بہت عجیب کیسی میرا موضوع یہ ہے نہیں اور اس طرح کے موضوعات پر کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہتا ہوں آج تو غزب بدر کا ہی میں آپ کے سامنے حال بیان کرنے جا رہا تھا لیکن اگر ہم اسلام و دین کی بنیادی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اسلام و دین ہمیں ایش کوشیوں مال و دولت جمع کرنے کی ترغیب نہیں دیتا جس کے مقدر بھی اس کا میلہ اپنی جگہ پر ہے لیکن ہم جو جان گھلاتے رہتے ہیں نا دنیا میں مال میں دولت میں اب غور کریں کہ ہمارے اصحاب ہمارے بزرگان دین جنہوں نے دین کے لیے اسلام کے لیے اس کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں دیا آج اہل دہ سے میں محبت کرنے والے صحابہ کرام کلفۂ راشدین سے محبت کرنے والوں سے بات کرتا ہوں کہ صرف کیا وہ اپنی فیملیز کے لیے تھے جو ہمارے بزرگانے دین تھے اہل بیتے کربلا کا جو واقعہ ہے کیا یہ صرف اپنی فیملیز کے لیے تھے نہیں انہوں نے پیارے آکا صلی اللہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں اپنی اولاد اپنا کام کاج اپنا بہت کچھ قربان کیا آج بھی اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو الحمد اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھولے اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اور ہم اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں چلے جائیں لیکن ہماری زندگیوں کا انداز بڑا تبدیل ہو چکا ہے ہماری سوچوں کا انداز تبدیل ہو چکا ہے ہمارے مزاج تبدیل ہو چکے ہیں اگر ہم آج بھی ہمارے بزرگوں کی تاریخ پریں تو تاریخ بڑی شاندار ہے بڑی شاندار ہے بڑی جاندار ہے اور ہماری نسلوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے صرف اس کو اسکول کے سلیبس تک محدود نہیں ہونا چاہیے کہ جنب سلیبس ہوا اور کچھ ایگزامیشن کی باتیں ہوئی اور جا کر ایگزامیشن میں ہم نے سوالات کے جواب دے دیے نہیں پریکٹیکلی مسلمانوں کو اپنے ان تمام تر روشن واقعات کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کی برکت عطا فرمائے کسی نے کیا خوب لکھا یہ غازی یہ تیرے پور اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا اور سہرا سمٹ کر پہاڑ جن کی ہبت سے رائی خیر چلتے ہیں واقع بدر کی طرف اب واقعہ بدر کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو وہاں بڑا عجیب معاملہ ہوا نا ایک تو کفار پہلے پہنچ چکے تھے انہوں نے ایک ایسے مکان پر پڑاؤ کر لیا جہاں پانی بھی تھا اور زمین بھی ایسی تھی کہ جہاں پر ٹھیرا جا سکتا تھا جو مسلمان وہاں پہنچے تو وہاں پانی کا پرابلم غسل کا مسئلہ وزو کا دیگر چیزوں کے مسائل پیاس کے مسائل زمین ریتیلی پاؤں دھستا چلا جا رہا تھا یہ ساری کیفیات ہے وہاں شیطان نے اپنا داؤ بھی کھیلا کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر تمہارے ساتھ یہ کیوں اور وہاں دیکھو یہ کفار کو اسی طرح مطلب کہ سہولتیں مل گئیں یہ مل گیا وہ مل گیا تو اس طرح شیطان اپنا کام کرتا چلا گیا لیکن اللہ تبارک وا تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کی مدد اس طرح کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک تو وہاں اونگ تاری کر دی اونگ <سؤال> ہلکی سی سے نیند آ جاتی ہے نا ایک اون اون تاریخ کر دی ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک معجوزہ تھا کہ بیک وقت جنگ کے عالم میں سامنے اتنا خطرناک معاملہ ہے اس میں اون کا آنا اور بیک وقت سب کا آ جانا یہ معجوزہ اس کو علماء علما نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی ساتھ تھے بھائی اس سے نا یہ فریش ہو گئے فریش ہو گئے اچھا سامنے تعداد کا مسئلہ تھا اللہ تعالی نے کفار کے دلوں میں ان کی تعداد کچھ اور کر دی ان کی نظر میں ان کی, ان کی تعداد کچھ اور ہو گئی وہاں یہ کم زیادہ کم نظر آنے لگے تاکہ یہ لڑیں کفار کو مسلمان کم نظر آنے لگے تاکہ یہ لڑے یہاں تک کہ ان کے اقوال ملتے ہیں کہ کہا گیا کہ ان کو تو رسی میں باندھ لیں گے اور وہاں پر ان کی تعداد کم نظر آنے لگی تاکہ وہ لڑیں پھر پھر تھوڑا پاسا پلٹا کہ وہاں ان کی تعداد کم نظر آنے لگی یا ان کی زیادہ آنے لگی ان کے کے حوصلے بڑے اور ان کے حوصلے گھٹیں یہ سب مدد الہی سے ہو رہا تھا اون کا آنا یہ مدد الہی سے تھا پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بارش نازل کر دی جب جسے بارش ہوئی اللہ اللہ اللہ, اللہ بارش کا تو یہ معاملہ تھا کہ زمین جو جو لی زمین جس سے یہ پاؤں دھ رہے تھے گھوڑے کے پاؤں جانوروں کے پاؤں دھس رہے تھے وہاں پاؤں ٹھیرنا شروع ہو گیا پانی جمع ہو گیا پیاس بجھی اونگ آگئی ان کے جن کو مطلب بالکل فریش ہو گئے نا ایک طرح سے کے ایک مدد ایک دن مضبوط ہو گئے استقامت مزید ان کو نصیب ہونے لگی تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم بیان فرمائی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اب میں یہی ہے کہ اب سورہ انفال کی آیت نمبر 42 میں بھی یہ مضمون موجود ہے اور یہاں آگے جائیں تو سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں بھی یہ مضمون موجود ہے آپ ایک کام کریں اکبر میں سورہ انفال کی آئے تک گیارہ سنا دو یار مندی چلیں گے ناظرین کو اون کا آنا تسکین کا ملنا اور پانی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور شیطان کی جو یہ سازش جو ناپاک جو ناپاک سازش تھی جو یہ ناکام ہوئی بڑا خوبصورت بیان ہے میرے رب نے قرآن پاک میں اتنا خوبصورت انداز سے اس کا بیان دیا ہے آئیے سنتے ہیں إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به به ويذهب عنكم رجز الشيطان على قلوبكم ويثبت به جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین یعنی تسکین تھی اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے اور تمہارے دلوں کی دھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جما دے اب ظاہر ہے کہ جو یہ جو شروع ہوئی لڑائی پھر شروع ہوئی اور ایک پورا یہ ایک الگ واقعات ہیں لیکن اس میں ایک اور اللہ تبارک و تعالی کی جو مدد آئی وہ فرشتوں کی مدد آئی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی نے غزب بدر میں اللہ تعالی کے حضور زبدستع کی،, کی زبردست دعا کی زبردست دعا کی حتیٰ کے آپ کے شانو مبارک سے چادر مبارک بھی نیچے تشریف لے آئی اور صدیق اکبر ابدی اللہ تعالیٰ انہوں نے آ کر وہ چادر مبارک بھی آپ کے شانو مبارک پر رکھی اور اس کے بعد جو مدد کا جو معاملہ شروع ہوا اور فرشتوں کے ذریعے جو مدد کی گئی حضرت سعید عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے روز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرقین کو ملاحظہ فرمایا تو وہ ایک ہزار تھے اور آپ کے ساتھ کی تعداد تین سو تیرہ بھی بتائی جاتی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبلی کی طرح منہ کیا اور اپنے بابرکت ہاتھ پھیلا کر اپنے رب تبارک و تعالی سے یہ دعا کرنے لگے یار تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اسے پورا فرما یار ت نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ عنایت فرما یارب اگر تو اہل اسلام کی اس گروہ کو ہلاک فرما دے گا تو زمین میں عبادت نہ ہوگی تیری پرستش کرنے والے نہ ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح دعا کرتے رہے یہاں تک کہ مبارک کندھوں سے چادر شریف نیچے تشریف لے آئی صدیق اکبر ابدی اللہ عنہ حاضر ہوئے چادر مبارک کو شانۂ اقدس میں ڈال کر عرض کی یاد اے اللہ کے نبی اپنے رب طائل کے ساتھ آپ کی مناجات کافی ہو گئی وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی یہ مسلم شریف کی ہے سورہ انفال کی آئی آیت نمبر نو اب آپ سنیے کیا کہتا ہے ہمارا رب کریم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 بسم الله الرحمن الرحيم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا مرکم ہر یم درب کم بکم سچی الف منل مل اکتی مس جب محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتے اتار کر ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر و تقوا کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھیجے گا اللہ. اپنے غور کیے سنا کہ پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی مسلمانوں کے صبر و تقوے کو اللہ تعالی نے بیان کیا غزوہ بدر کا یہ پورا واقعہ سارے تفصیل ہے آگے بہت کچھ ہوا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کنکریاں پھینکنا اس کا قرآن کریم بیان ہونا پھر مسلمانوں کے لیے ثابت قدمی کا بیان ہونا اور بہت کچھ بیان ہونا حتیٰ کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس جنگ سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحبۂ کرام علیہ مردوان کو اس حد تک بیان فرمایا تھا کہ فلاں بن فلاں کافر یہاں مرے گا فلام ان فلاں یہاں مرے گا باقاعدہ نشان لگائے گئے اور راوی کہتے ہیں کہ جس کا نام لیا جس جہاں نشان دیا وہ شخص وہیں آ کر گرا وہیں اس کا خاتمہ ہوا یہ دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آگے کی خبر دی اور جو فرمایا ویسا ہی ہوا بیان خیر جاری ہے کالز پر دی یقین پیچھے کالز بھی ہوں گی لیکن آج کیا کروں میں بدر کا بھی ہے کیونکہ آج میں نے آپ کو ایک اور دوسری بات بتانی کہ ایک ہے غزبۂ بدر سگرا اس کا معلومات بھی آپ تھوڑی سی لے لیجیے اچھا یہ ہوئی ہے اخود سے واپسی پر جب غزبۂ اخود سے واپس ہوئے تو ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکار کا کہہ دیا کہ اگلے سال ہمارا ہماری اور آپ کے مقام میں بدر میں جنگ ہوگی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا انشاءاللہ اللہ جب وہ وقت آیا تو ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوا تو اللہ تعالی نے ان کے دل میں خوف ڈالا اور انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا اس موقع پر ابو سفیان نے نعیم بن مشروط سے ملاقات کی جو عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا ابو سفیان نے اسے کہا کہ اے نعیم اس زمانے میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی ہے اور اس وقت مجھے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں نہ جاؤں بلکہ واپس چلا جاؤں لہذا تم مدینے جاؤ اور حکمت تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جانے سے روک دو اس قیمت میں تمہیں دس اونٹ دوں گا نہیں ان کو روکو جانا مجھے نہیں ہے لیکن وہ ان کو روک دو تاکہ وہ میری بات رہ جائے وہ مدینہ مناورا پہنچا اور مسلمان وہاں جنگ کی تیاری کر رہے تھے یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو اہلیہ مکہ نے تمہارے لیے بڑے لشکر جمع کیے ہیں تم میں سے ایک بھی سلامت واپس نہ سکے گا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ستر صاحبہ کرام علی مردوان کو ساتھ لے کر حسب اللہ نعیم الوکیل پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے اور بدر میں پہنچے وہاں آٹھ روز قیام فرمایا مال تجارت ساتھ تھا اسے فروخت کیا خوب نفع ہوا اور پھر سلامتی کے ساتھ مدینہ منورہ زاد علاشرف تازیمن واپس تشریف لیا ہے جنگ نہیں ہوئی چونکہ ابو سفیان اور اہل مکہ خوف زدہ ہو کر مکہ مکرمہ کو واپس ہو گئے تھے اس واقعے سے متعلق سورہ عال عمران کی آیت نمبر 173 174 میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا آئیے وہ سنتے ہیں بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ فانقلبوا من وفضل لم سوء رضوان ذو فضل وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑا تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور ظاہر ہوا اور بولے اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کار ساز تو پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی اور اللہ کی خوشی پر چلے اور اللہ بڑے فضل والا ہے تفصیل تو بہت ہے ظاہر ہے مواد باتیں باتیں ہیں لیکن کچھ سبق لے لیں اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ پر یقین اللہ تعالیٰ پر بھروسہ حسب اللہ نویم الوکیل اللہ تعالیٰ مددگار ہے بہتر کار ساز ہے وہ کرم فرمانے والا ہے اور جب بھی جب بھی مسلمانوں نے اپنے رب کریم کی مدد پر نظر رکھی اس کی فرمابرداری کے ساتھ اس کی تاج گزاری کے ساتھ اس کے احکام کی بجاوری کرتے ہوئے نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے اور علاقۂ علی الحق کے لیے جب بھی مسلمان آگے بڑھتے ہیں الحمد رب کریم ان کے مختلف انداز سے مدد فرماتا رہا ہے میرے میٹھے مٹ اسلام بھائیو مدنی چین کے ناظرین قصبۂ بدر ہمارے جذبے کو ہمارے جوش ایمانی کو ہماری غیرت ایمانی کو جھنجھوڑتا ہے اے اللہ کے پیارے حبیب سے عشق و محبت کا دعوی کرنے والوں اے صحابۂ کرام کلف راشدین بدری صاحبہ تمام صحابۂ کرام سے عشق و محبت کا اہل بے سے عشق و محبت کا دعوی کرنے والوں آپ کی اسلام و دین کے معاملے میں قربانی کہاں ہے ہم کہاں قربانی دے رہے ہیں وہ تو جانوں کی قربانی دے گئے ہم سے تو وقت کی قربانی نہیں دی جاتی وہ تو کیا کچھ کر گئے ہم سے تو گناہ تک نہیں چھوڑے جاتے اللہ کی نا نہیں چھوڑی جاتی و دین کو آج بھی ہمارے وقت کی ضرورت ہے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں بہیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں بلکہ میڈیا وار نے ہمارے کلچر کو ہماری تہذیب کو ہمارے طریقہ کار کو تباہ برباد کر دیا ہے ہماری سوچوں کو کہاں کے کہاں انہوں نے منتشر کر کے رکھ دیا ہے میڈیا وار ہے میڈیا کے ذریعے کیا کچھ نہیں ہمارے نسلوں میں اتارا جا رہا ہم کتنے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں آج قرآن کے واضح احکام کو صحیح معائنوں میں قبول کرنے کے لیے مسلمان کو کتنا سمجھانا پڑتا ہے نماز مسجد میں آ کر پڑھے اس کے لیے مسلمان کو کتنا سمجھانا پڑتا ہے آج ہماری خواتین کو عورتوں کو پردہ کرنے کے بارے میں کتنا سمجھانا پڑ رہا ہے آج مسلمان کو داڑھی پوری رکھنے کے معاملے میں آج مسلمان کو قرآن درست پڑھنے کے معاملے میں کتنا سمجھانا پڑ رہا ہے اگر سوچی تو صحیح آج ہمارے آج ہماری مسلم کمیونٹی میں اتنی بے عملی ہے اتنی بے عملی میں مسلم, مسلم کمیونٹی کی بات کروں گا آپ بولیں گے ہر ہر مذہب کے اندر بے عملی پھیلی ہوئی ہے تو ہم تو مسلمان مسلمان کی بات کریں گے ہمیں بے عمل نہیں ہونا چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کو دل و جان سے تسلیم کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائیں